بزرگوں عزیز ساتھیو معذ مخلص اور موحد بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس مختصر پروگرام کے اندر جو عنوان اور مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے ماہ رجب کی رسومات کے متعلق حضرات اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں گزارشات شاد آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس دین کا نام اسلام ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کوئی بھی ایسا کام جسے نیکی کہا جا سکتا ہو کوئی ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھلا دیا ہے آپ نے بتا دیا ہے کسی بھی نیکی کو آپ نے چھپا کر نہیں رکھا کہ ایک اہم معاملہ ہو اس کے اندر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو اور پھر اتنے عظیم عمل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہ بتلائیں یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے یا یوہر الرسول بلد ما انزل ضلع علیہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ان ضلع علیہ کا مربک اگر آپ ایسا نہیں کریں گے علمتا فعال فما بلب تسالت تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا اگر ایک عمل ایک کام ایک آیت جو اللہ نے اتاری ہو وہ ثواب ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو نہ بتائے اللہ فرما رہے فمابلگتا رسالتا کیا آپ نے نبوت کا رسالت کا بھی رق ادا نہیں کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا یا تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزب اللہ کی کی ہے آپ نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے سارا دین امت کو نہیں بتایا نیتی کی ساری باتیں آپ نے نہیں سکھ لائیں اور ایسے ہی اعلان کر دیا ہے علیم اکمل تو القم دین اکم اتمم تو علی کم نعمتی ورزیت الحکمل اسلام دینا یہ لوگوں آج کے دین آج کے دن اکمل تلاکم دین اللہ پر ماتا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے کیا یہ بات اللہ اور اس کا رسول ایک نامکمل دین کے اوپر کہہ سکتے ہیں کبھی دین مکمل نہ ہوا ہو نیکی کی ثواب کی باتیں عبادت والی چیزیں وہ بھی ابھی امت کو نہ سکھ رہی ہوں اس سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دین مکمل ہو گیا یہ ممکن ہے ہمارا ایمان ہے مانستا من اللہ قیلا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے حق اور سچ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ نکلتا اس بات کا تو دشمن بھی اعتراف کر رہا تھا جرب نا کا مرارن ما وجد نا کا اللہ کہ ہم نے بہت زیادہ آپ کا تجربہ کیا ہے آپ کے بچپن کو دیکھا لڑکپن کو دیکھا آپ کی جوانی کو دیکھا آپ کے شب و روز کو دیکھا آپ ہمارے اندر پلے جوان ہوئے بڑے ہوئے آپ کی گفتگو سنی وہ ہم نے سنی آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم نے کبھی اس زبان سے جھوٹھی بات نہیں سنی تو نہ اللہ کے شایان نشان ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان ہے ایک نامکمل چیز کو مکمل کہہ اسلام شریعت کسی چیز کا دین ہونا شریعت ہونا اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ملزل من اللہ ہو اللہ کی طرف سے ہو اور دوسرا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دو کوالٹیاں دو خوبیاں جس کام میں ہوگی وہ ہمارے لیے دین ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اب دیکھو تورات ہے انجیل ہے ضرور ہے اللہ کی کتابیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوگی ان پہ عمل کرنا اس کی اجازت ہے ہمیں کوئی بندہ تورات رات پہ عمل کرنا شروع کر دے اللہ کی کتاب ہے وہ سارے سلاۃسلام پر نازل ہوئی ہے لہٰذا میں تورات کو دین بنا رہا ہوں جو تورات میں ہم اس پہ عمل کروں گا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی جائے تو آپ غصے کا اظہار کریں ناراضگی کا اظہار کریں اور فرمایا لوگوں سنو لو بدالبا تم ہو نیلا سوا سبھی کہ لوگوں یہ تو تورات ہے تحریف شدہ طورات ہے جس کے اندر علماء نے تحریفیں کی ہیں یہودیوں نے اگر صاحب تورات من علیہ سلاط و بذات خود تشریف لے آئے فتبہ تم ان کو پہچان لو ان کی اتباع شروع کر دو مجھے چھوڑ دو رضا لال قبان سوائے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی ہمارے لیے شریعت ہمارے لیے دین نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کر دیں اللہ کی طرف سے نہ ہو اللہ کی اجازت کے بغیر کر دیں حالانکہ آپ صلی اللہ وسلم کی عادت یہ ہے مایمتی کو انل ہوا اللہ وحا, کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ بولتے نہیں ہیں آپ جہاں بولتے ہیں اللہ کی واہی ہوتی ہے ہاں اگر کہیں اللہ کی بھائی کے بنا آپ نے کوئی بات کہہ دی تو اللہ نے فوراً روک دیا اللہ نے فوراً روک دیا منع کیا چند موقع ایسے آئے مسئلہ نے ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے آرام کر دیا اللہ نے فرمایا یا تحرم ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا آپ کی بات تھی اللہ کی طرف سے نہیں اللہ نے کیا کہا کا دفار اضم اللہ کا اللہ تعیمہ لکم میرے پیغمبر اپنی قسم کو توڑیں قسم کا کفارہ ادا کیجیے اور پھر شاید استعمال کیجیے اللہ کی طرف سے نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہیں دین اللہ کی بات ہے اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی ہمارے لیے دین ان دو خوبیوں کو آنا ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا دین اسلام کو شریعت کو اللہ نے اتنا صاف ستھرا اور کھرا ہمارے لیے بنایا ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت اللہ باپ نہیں دے رہا کہ آپ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات مگر اگر ایسی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین متعین کرتے شریعت متعین کرتے واہی کا انتظار نہ کرتے آپ وسلم پندرہ پندرہ دن تک واہی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میری واہی کے بغیر آپ کوئی فیصلہ کریں اپنے پیغمبر کو اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور اگر اس کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ سبھی لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں سبھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں جہنم سے بچ جائیں جنت کے وارث بن جائیں تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار جن کو میری آیتوں پہ ایمان نہیں ہے غرسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ لا يرجون بقرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے ہم اکٹھے زندگی بسر کریں گے ایک جماعت ایک جسم بن کے رہیں گے لیکن ہماری آپ ہاں ایک شرط مان وہ شرط کیا تھی اتب قرآن غیر حاضا یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اس کی بجائے کوئی اور کتاب متعین کر لیتے تھے. کسی اور کتاب کو اپنے لیے حجت مان لیتے ہیں دلیل مان لیتے ہیں یہ ساری کی ساری کتاب آپ نہیں بدل سکتے تو کم از کم اتنا کیجئے کیجیے بدل ہو اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ اس آیت میں آپ تبدیلی کر دیں ان لفظوں میں تبدیلی کر دیں اس جگہ پہ تبدیلی کر دیں جہاں جہاں میں زیادہ تکلیف ہوگی اعتراض ہوگا ہم وہاں وہاں آپ کو بتلائیں گے او بدل ہو آپ اس کے اندر بدل کر دیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا میرے پیغمبر آپ انہیں بتلائیں لی اندیلا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے جو شریعت نازل کی جو آیتیں نازل کی جو دین نازل کیا اس کے اندر تبدیلی کرنا یہ میرا اختیار نہیں ہے ما یقون الی یہ میری شایان شان نہیں ہے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے ان رہو ان طلقا نفسی میں اللہ کی آیات کو اپنی طرف سے تبدیل کروں پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے عمل کرتے ہیں فرمایا انتہ بھی ما انو ہائی جس طرح تم واہی کے پابند ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی واہی کا بند میں بھی وہی بات کرتا ہوں ما یو لیا جو میری طرف کی جاتی ہے عذاب یوم عظیم اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اللہ کی آیات میں تعریف کی تو کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے موقع ہے کئی کئی دن گزر گئے مگر جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام نہیں آیا وحی نہیں آئی جبریل نہیں اترا اللہ کا حکم نہیں آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک عورت آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے خامد نے اپنی بیوی کو ماں اور بہن کے ساتھ تصویر دی زہار کر لیا ابھی زیار کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے اس کا فیصلہ وہی اسی حالت پہ رہنے دیا جس طرح اس وقت کا قانون وہ اللہ کی بندی بہت اسرار کرتی رہی کہ اللہ کے پیغمبر میری زندگی کا مسئلہ ہے میرا مستقبل تباہ ہو رہا ہے آپ میرے اوپر رام کیجیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا کب تک جب تک قرآن نازل نہیں ہوا واحد نازل نہ اللہ کا پیغام نہیں اترا اور اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت بیان کی خدش میں اللہ حکومت تجا دل کا فیض و جی ہاسٹ کیا میرے پیغمبر میں نے اس اپنی بندی کی باتوں کو سنا ہے جو ابھی ابھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جھگڑ رہی تھی اسرار کر رہی تھی پھر جب وہ واپس پلٹ کے گئی تشکیل اللہ پھر میری دربار میں اپنا کیس دائر کرتے ہوئے جا رہی تھی میری طرف شکایت کرتے ہوئے جا رہی تھی اے میرے پاپ پیغمبر میں نے اس کی بات کو سن لیا ہے اس کی دعا کو سن لیا ہے اب میں امت کا مسئلہ حل کر رہا ہوں دین اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اللہ کی واہ نازل نہ ہو اپنی طرف سے کوئی بات کرتے چیز جائے کہ ہم امتی ہو کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سننے کے بعد قرآن کی آیت سننے کے بعد پڑھنے کے بعد کہ دین مکمل ہو گیا ہے اس آیت کے نزول کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں کو آج کے بعد جو بندہ منحد سبھی امرینا ہاضم عالی سبھی نوک و جو بندہ کوئی کام دن سمجھ کے کرے گا جس کو آج تک ہم نے نہیں کیا میرے صاحبہ نے نہیں کیا میرا اس پر حکم نہیں ہے عمل نہیں ہے میری زندگی میں وہ کام نہیں ہے جو بھی کرے گا وہ دین نہیں ہوگا رد عزیز ساتھیوں ان باتوں کے بعد ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہم لوگ کس رو میں بہ رہے ہیں نئی نئی بدعات نئی نئی رسومات نئے نئے طریقے نئے نئے کام کوئی ربیع ال میں شروع کر رہا ہے کوئی محرم میں شروع کر رہا ہے کوئی رجب میں شروع کر رہا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آیا ان کا ثوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کیا ہم مسلمان ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنی طرف سے جسے اچھا چاہیں جسے صحیح سمجھیں جسے نیکی سمجھیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اسلام کا تو یہ مانا ہی نہیں ہے اسلام کا تو مادہ سلم اللہ فرماخلوفی سلم کا آفا تھا کہ لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور لاپ بیٹھے ہیں سلم کسے کہتے ہیں اونٹ کے ناک میں جو نکیل ڈالی جاتی ہے اور جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جائے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے وہ اپنے مالک کے تا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے رسی ہے وہ اس کے تا ہوگا وہ جہاں اسے لے جائے شہر میں لے جائے جنگل میں لے جائے دیہات میں لے جائے وہ صحرا میں لے جائے جدھر مرضی لے جائے جہاں اسے چلنے کا کہے اسے چلنا پڑے گا جہاں بیٹھنے کا کہے بیٹھنا پڑے گا جہاں اسے جو حکم دے وہ ماننا پڑے گا مطلب یہ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی اب وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہ یہ اچھا کام ہے شروع کر لوں یہ بھی سواب ہوگا یہ بھی نجات کا سبب ہوگا نہیں تو فلو مسلمان کا مانا یہی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا اللہ کے سپرد کرنا مسلمان کی زندگی میں اپنی مرضی وہ اپنی مرضی سے کھائے گا نہیں اپنی مرضی سے پیے گا نہیں اپنی مرضی سے پہنے گا نہیں اپنی مرضی سے چلے گا نہیں اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرے گا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا وہ جو کام کرے گا اس رسول کے تحت کرے گا وما آتا کمر رسول فاقضو ہو و ماہ نہا کمان مختصراً اس مہینے کے اندر جو چند رسومات لوگوں نے مقرر کی ہوئی ہے اس میں ایک تو ہے یہ رجب کے اندر کنڈے کیے جاتے ہیں کبھی سوچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل کہیں ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سازش کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے مخالفین نے روافذ نے سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کے اندر آ کر ان کی وفات کے دن کو ایک تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دیا اور ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے اور اس کو منسوب کر دیا امام جعفر صادق کی طرف امام جافر صادق انہوں نے نہیں حکم دیا کنڈے کرنے کا اور دے بھی نہیں سکتے شرک والی بات کا حکم آپ دے سکتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو ہو کہ میرے نام کی نظر دو میرے نام کی نیاز دو میرے نام کے کنڈے کرو اور میرے وسیلے سے سوال کرو پتا نہیں بات یہ ہے کہ بائیس رجب ہو بائیس رجب امام جافر صادق ان کی ولادت کا دن ہے نہیں ان کی وفات کا دن ہے نہیں کیا نسبت ہے کیا تعلق ہے کہ ایک جھوٹا قصہ منسوب کر دیا گیا داستان عجیب کے نام سے داستان عجیب کے نام سے اور واقعی عجیب داستان ہے داستان بھی عجیب ہے پڑھ کے دیکھنا وقت کم ہے اگر نہ بتاتا کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے وہ داستان لکھ دی جھوٹا قصہ لکھ دیا اور ہم, ہم نے اپنے دین کو اتنا بے کار سمجھا ہوا کہ ایک آدمی نے ایسے سوشا چھوڑا عجیب داستان بحان کر دی اور ہم نے اس کو اسلام مان لیا دین مان لیا لوگ نہیں یہ اسلام نہیں بن سکتا یہ دین نہیں بن سکتا دین کیا ہے جو منزل من اللہ ہو جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ثابت ہو وہ ہمارے لیے دین ہے سنی سنائی باتیں دین نہ آپ کا وہ یوم ولادت نہ یوم وفات نہ کوئی اور اس چیز کا تعلق ہاں یہ باعث رجب کا دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کا دن ہے آپ کی وفات کا دن ہے اور ہم اتنا سادے ہیں کہ ان دشمنوں نے تو دشمنی کی بغض کا اظہار کیا اور ہم نے سوچا سمجھا نہیں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہم اتنے سادے پتہ نہیں کیوں ہو گئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ صحابی کے وفات کے دن کو ہم کنڈے کر رہے ہیں میٹھا پکا رہے ہیں البے بانٹ رہے ہیں خوشی کر رہے ہیں کس کس بات کا گلا کریں ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بھی جشن منانے شروع کر دیا ہے نے کس کو پتا نہیں ہے کہ یہی دن بارہ ربیع الاول کا آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے یہ بارہ وفات کے نام سے منایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نام سے بارہ وفات کا دن منایا جاتا تھا کوئی اس کو اشکال والی بات ہے کہ ولادت اور وفات میں کوئی ربط ہو کوئی اشکال ہو کہ جی نہیں اصل میں ولادت تھی اور اس کو کسی نے وفات کیا دیا ہوگا یہ تھوڑا سا تزاد ہے تھوڑی سی بات ہے ولادت کا ہاں وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بہت زیادہ اختلاف ہے حتیٰ کہ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی نظر ڈائریکٹ لو ہے محفوظ پہ جاتی ہے آپ وہاں سے دیکھ کے بات بتلاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے سچ ہوتا, ہوتا ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت وہ دس محرم ہے وہ تو پھر ان کی بات مان لیں نا جن کی گیارہویں ہم کھاتے ہیں جس کا کھائے اسی کا جائیں لیکن نہیں کتنے ہم سادے ہو گئے کہ نبی کریم سلم کا یوم وفات ہے صحابہ پہ اس دن مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہم اس دن چراغاں کر رہے ہیں جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اور یہی بات رجب کے اندر بائیس رجب کو ہمارے اندر اہل سنت کے اندر راضیوں نے داخل کر دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور دوسری بدا سلات الرغائب کے نام سے ایک نماز تشکیل دی گئی ہے جو بالکل موزوں ترین اس کے بارے میں جو दिया دیے جاتے ہیں موزوں عبادتوں ہی کے ساتھ یہ جی سلات الرغائب ہے اور جھوٹ کے لیے جھوٹ کی پہچان جھوٹ کے اندر ہی علامت موجود ہوتی ہے نشانی موجود ہوتی ہے جو اور میں نے آج ہی کتاب پڑھی آب صاحب کی اس میں سلاد و رغائب کا طریقہ لکھا ہوا تھا کہ رجب کے ہی جو پہلی جمعہ رات ہے اس جمعہ رات کو روزہ رکھنا ہے پھر جمعہ کی جو رات ہے اس رات عشاء اور مغرب کے درمیان بارہ رکاتیں نماز پڑھنی ہے بارہ رکاتے نماز پڑھنی ہے دو دو رکاتیں کر کے ہر رکات کے اندر سورت فاتحہ پڑھنی ہے چلو یہ تو مجھے خوشی ہوئی چلو فاتحہ تو مان لیا نا پڑھنی ہے فاتحہ ہر رکاط میں پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد <coughs> تین تین دفعہ ہر رکعت میں سورت القدر پڑھنی ہے انا انزلہ حفی ال قادر اور بارہ دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت میں تین دفعہ صورت القدر بارہ دفعہ صورت اخلاص اس طرح بارہ رکاتیں مکمل کرنی ہے پھر بارہ رکاتیں پڑھنے کے بعد ایک درود لکھا ہوا ہے کہ ستر دفعہ وہ درود پڑھنا ہے ستر دفعہ اللہ مسلح علی محمد النبی نبی امی جی والا علی ستر دفعہ یہ درود پڑھنا ہے پھر پھر سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے اندر ستر دفعہ سجدے کے اندر ستر دفعہ پڑھنا ہے سبو قدوسن رب ال ملا روح پھر اٹھنا ہے پھر ستر دفعہ ایک اور دعا پڑھنی ہے اب میں سوچنے لگا کہ چلو سلام پھیرنے کے بعد بندہ بیٹھا ہے ستر دفعہ وہ درود پڑھے گا گنتی کر سکتا ہے اب سجدے میں ستر مرتبہ سبو قدوسن رب ال ملا روح اس کی گنتی کیسے ہوگی میں مطالعہ اور انداز سے کر رہا تھا مجھے یہ سوال میں سوچنے لگ کہ یہ ستر دفعہ کس طرح پڑے گا بنا کیوں شیخ رفیق طاہر صاحب بات ستر کی ہے نا انہتر دفعہ پڑھا تو پھر بھی نماز نہیں اکہتر دفعہ ہو گیا پھر بھی نہیں تو یہ ستر کی گنتی کیسے پوری کریں گے یہ آلہ ہے آج کل دسویں آئی ہیں نا وہ ٹک ٹکانی آ گیا نے اچھا چلو مان لیا مان لیا اس چسبی نہ پھر سجدہ کیوں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کن آگیاں ہوتا ہے کتنے آداب سجدہ ہوتا ہے سات پہ ایک کے ساتھ وہ گنتی کر رہے ہیں باقی کتنے رہے پھر سجدہ نہیں ہوگا ممکن ہے ممکن ہی نہیں ہے یہی جھوٹ کی علامت ہے یہی جھوٹ کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا آپ نے نہیں پڑھی وہ اصل بات تو وہی ہے دلیل کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے دین نہیں ہے حجت نہیں ہے یہ بات میں ان کو ان کی بات میں سے جواب دے رہا ہوں کہ جو آپ نے بنائی ہے اس پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے اگر اس آلے کے ساتھ گنتی نہ کریں تو گنتی مکمل نہیں ہوتی اگر اس کے ساتھ گنتی کرتے ہیں تو سجدہ نہیں ہوتا اب سجدہ بھی کرنا ہے گنتی بھی کرنی ہے پتہ نہیں کس طرح ہوگا نہ کسی سے ہو نہ کوئی پڑے تو ایک اور تیسری بدات کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے اس مہینے کے اندر ویسے تو روزہ رکھنا عبادت ہے روزہ رکھنا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اللہ اسے جہنم سے ستر سال کی دوری کی مسافت پر لے جاتا ہے نوافلی روزے رکھنا نفلی روزے رکھنا اللہ کو پسند ہیں لیکن خاص کسی مہینے میں خاص دن میں اور اس کے لیے یہ بیان کرنا کہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اسے اللہ ایک ہزار سال کے روزوں کا آدر دے گا دو دن رکھے گا دو ہزار سال کے روزے لکھ دیے جائیں گے تین دن رکھے گا تین ہزار سال کے روزے لکھ دیے جائیں گے پھر اگر کوئی سات دن روزے رکھے گا تو اس کے لیے جہنم کے ساتھ دروازے بند کر دیے جائیں گے آٹھ دن رکھے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے دلیل کچھ بھی نہیں دلیل روزہ عبادت ہے لیکن اگر اس کو کسی بدات کے طور پہ کیا جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے دلید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں آپ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھی یہ بتا وہاں غیر اللہ کے نام پہ جانور تو ذبح نہیں کیے جاتے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر اجازت ہے اگر کیے جاتے ہوتے پھر اجازت تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں ان مقامات پر جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے بدعت کی جاتی ہے ان دنوں میں اور ان جگہوں پر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے جس دن میں بدعت کی جائے اس دن میں اللہ کے نام پر بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا کہ مشابت نہ ہو جائے اللہ اکبر تو عزیز دوستو رجب کے حوالے سے کوئی اس کی فضیلت کوئی اس کی خوبی کہ جو اس کو باقی دنوں سے ممتاز کرتی ہو کوئی خاص عبادت کے لحاظ سے کسی خاص کام کے لحاظ سے وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان عبدت شہور اند اللہ فی کتاب اللہ یوم خلطم آبادی ولحا ارباب الم کہ اللہ نے جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا بارہ مہینے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے بارہ مہینے بنا دیے ان میں سے چار مہینے عزت والے ہیں حرمت والے ہیں ان میں سے تین تو ہیں لگاتار ذلقادہ ذوالحج اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب سوائے اس کے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے فلا تزلم فی ہنفوسا کہ ویسے تو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنا حرام ہے ان دنوں میں ان مہینوں میں خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے کہ اس کے اندر لڑائی کرنا قتال کرنا ظلم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یس علون گان شہر الحرام کتال انفی القطالع الفی کبیر یہ وہ مہینے ہیں جس کے اندر جاہلیت کے دور میں بھی لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے وہ احترام کیا تھا اس کے اندر فساد نہیں کیا کرتے تھے اس کے اندر لڑائی نہیں کیا کرتے تھے قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے باقی اس کے علاوہ کوئی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ وارد نہیں ہے دعا کرو اللہ رب العالمین جو سنا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توحفی کا تعاف پر میں آخر الحمد اللہ رب اللہ